الحمد لله وكفان والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان أما بعد فأعوذ بالله ثميل عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض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 رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین دجال یا دجالیت اور اس کا علاج سورہ کاف کی روشنی پچھلے ہمارے درس میں تین دوائیاں بیان کی گئی تھے ایک نسخہ تھا جو تین دوائیوں پر مشتمل تھا اوکم کتاب ربک قرآن حکیم کی تلاوت اور تلاوت وہ حق کا تلاوت ہی کہ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرے دوسرا اہل اللہ کی صحبت اور تیسرا دعوت کو عام کرنا مگر وکار کے ساتھ اس کے بعد دوا کے ساتھ کچھ پرہیز بھی ہوتا ہے فلاں چیز نہیں کھانی فلاں سے پرہیز کرنا ہے کچھ پرہیز اگلے رقو میں ذکر ہے دو دوستوں کا ایک ہی بستی کے رہنے والے تھے ایک کے پاس اسباب بہت سارے تھے اور دوسرے کے پاس کم تھے وہ جس کے پاس اسباب زیادہ تھے وہ اسباب کی بدولت ایک تو ایمان بلا اس کا ایمان بن آخرہ کمزور ہے وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت آئے ہی نہ اور اگر آ بھی گئی تو مجھے وہاں بھی تم سے بہتر ملے گا اس لیے کہ جس نے مجھے دنیا میں دیا ہے اس نے آخر میرے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے تو دیا اور تمہیں کنگال بنایا تو تیرے اندر کوئی کمی دیکھ کے بنایا اور ماں از الن تبھی داج ہی آباد اسی یا بنا بدو سہرا نشین اجڑ جانا چٹیل میدان بن جانا کسی چیز کا وہاں رہنے والے بدو ہوتے ماں از الن تبی داض ہی آبادہ میرا گمان نہیں ہے کہ کبھی یہ برباد بھی ہوگا یا کبھی خراب بھی ہوگا یا کبھی اجڑ بھی جائے گا اس لیے کہ استباب سارے موجود ہے پانی موجود ہے اور وہ پانی بھی ایسا نہیں کہ بلدیا بند کر دے گی بلکہ وہ وہ پانی ہے جو اس کے اندر چشمہ بہر ہے وہ فجر نہ خلا ہوما اس کی ناد چل رہی ہے کھجوروں کے اس نے گرد باڑ لگائی ہوئی ہے اس پہ اس نے انگوروں کے جو ہے وہ چڑائی ہوئی ہیں بیلیں تو سائیڈیں بھی اس کی محفوظ ہیں اگر ہوا بھی چلے تو ریت مار نہیں کر سکتی اندر پانی بھی موجود ہے تو اس کو اس نے جمع تفریق کرنے کے بعد اعلان کیا میرا میرا خیال ہے کہ میرا جو ہے وہ کبھی اجڑ نہیں سکتا اس پہ دوسرے صاحب نے یہ تو شرک ہو گیا یار لکن اللہ ربی والے کو بھی ربی میں تو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا وہ میرا رب ہے خیر نتیجہ ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی بھی وہی رہنے دیا پانی بھی لگتا رہا اس کا ٹائم بھی لگ گیا پورا جب پھل لگا تو اس کو کوئی انتریکچ لگ گیا تو ہم نے اس کے پھل پر ہاتھ ڈالا تو پودے کس لیے لگائے تھے اس نے پھل کے لیے پانی کس لیے دے رہا تھا پھل کے لیے تو اللہ نے اسی پر ہاتھ رکھا بس ہمارے ہم نے وہاں جا کے گھیرا ڈالا بو کفئی ہے انفا کا فیا اب منافع بھول گیا جو بیج چلے گئے ان پر رو رہا ہے ماں انفا کا وہ جو دو چار بوری کو اس نے بیج خرچا ہوگا اب منافع چھوڑ کے اصل پر رونا شروع ہو یقلب لے وہ ہے پلٹ رہا ہے اپنے ہاتھ مل رہا ہے کیا ہو اور کیا کہا اس نے یا لئی لم اشرک بے ربی یادا حالانکہ اس نے سجدہ کسی کو نہیں کیا توکل کیا تھا اس نے پانی پر اور کھجوروں پر اور اس کو خود اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ شرک تھا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرایا ہو میں نے ماشاءاللہ اللہ کہہ دیا ہوتا اس کے ساتھی نے کہا تھا وہ الاس دخل تک بولتا ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا اب اس نے کہا یہاں ماشاءاللہ اللہ والی بات کیا دیکھ سب کچھ تو موجود ہے ماشاءاللہ تو وہاں تو جہاں کوئی پیپر کم ہو تو پھر آج بھی کہتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا چلو مطلب یہ سارے پیپر پورے خیر یہ معاملہ ہو گیا مادے کا مادے پر توکل سے پرہیز اس لیے کہ دجال کے ہاتھ میں مادہ ہی ہوگا اس پر توکل ہوگا تو بار بار نظر دجال کی طرف اٹھے گی جس کا توکل اللہ پر نہیں ہوگا مادے پر ہوگا اور مادہ تو ادھر ہوگا اسلحہ تو ادھر ہوگا تو پھر ان کے سامنے کیسے ٹھہرے گا آدمی توکل نہیں کرنا اس مادہ وہ نتائج نہیں دے سکتا جو تمہارے مطلوبہ ہیں اور روس کو نہیں ملے افغانستان یہ سارا کچھ کے پاس جو آج لے کر آیا اس کے پاس نہیں تھا ضروری نہیں دیکھیں دریا اور جنگ جو ہے وہ اپنے اپنا راستہ خود متعین کرتے ہیں جنگ چھیڑنا آپ کے بس میں ہوتا ہے لیکن اپنی مرضی کے نتائج پر پہنچانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے ہٹلر نے بھی شروع کی تھی لیکن کیا اس کا وہی ریزلٹ نکلا تھا جو وہ چاہتا تھا روس نے شروع کی تھی وہی ریزلٹ نکلا تھا جو وہ چاہتا تھا نہیں جنگ چھیڑنا آپ کے بس میں ہے لیکن پھر جنگ اپنا رستہ خود بناتی اور وہ راستہ میرا رب بنواتا ہے اس لیے کہ جنگ کسی فروٹ کسی پھل کسی نفے کو سامنے رکھ کے چھیڑی جاتی ہے بے ہمارے رب اسی پھل پر ہاتھ ڈالتا خرچ کرتے رہو لگاتے رہو سارا کچھ لیکن پھل وہ نہیں نکلے گا جو تم چاہتے وہ میرے رب کے ہاتھ میں اس کے بعد دنیا کی زندگی کی مثال بیان پر یہ تمہاری نظروں سے اوجل نہ ہو جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا دنیا کی زندگی سورہ حدیب میں فرمایا یہ لا و دب ہے اے اچھی طرح جان لو کیپ اٹ ان یور مائنڈ اے آج تک نہیں پتا تھا تو جان لو ان نم ال حیات دنیا لائبن و لاہ و زینت ان و تفاق اور بینک و تقاص اور کی زندگی کے بڑی عجیب بات ہے ایک طرف تو لاہ لاب سے منع کیا جاتا اللہ زین تحدین لاہم و لائبن جنہوں نے اپنے دین کو لاہولاب بنا لیا دوسری طرف کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے ان دونوں کے کی درمیان کیا جوڑ ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے ہی لاہ بن دوسری طرف کہا گیا کہ اس کو و لاو مت بنا لو دیکھیں جو کھیل ہوتا ہے اس میں ٹائم فکس ہوتا ہے آپ کو دو منٹ دیے جاتے ہیں تین منٹ دیے جاتے ہیں ان, ان دو منٹ کے اندر ایک منٹ کے اندر آپ نے وہ کام کرنا ہوتا وہ ٹارگیٹ پورا کرنا ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا یہ سارے گیند اٹھا کے اس ٹوکرے میں ڈالنے ہیں ایک منٹ ہے آپ کے پاس ایک ہدف دیا گیا ٹائم دیا گیا پلس ٹوکرا بھی دیا گیا جس میں ڈالنے پانی اس بالٹی سے اس بالٹی میں ڈالنا ہے دو منٹ ہے آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس لیکن ادھر سے ادھر ڈالنے کے لیے بالٹی بھی دی جاتی ہے ادھر بھی ڈول موجود ہوتا ہے جس میں سے نکال کے لانا وہ بھی ہے اور ٹائم بھی اور آپ کی ریس ٹائم کے ساتھ لگی ہوئی ہے کام بھی ہونا چاہیے اور دیے ہوئے ٹائم کے اندر ہونا چاہیے اگر آپ کام کر رہے ہیں گھنٹی بج گئی ہے تو جہاں وہیں پھینک دینا آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے تو وہیں دل بند ہو جائے گا گھنٹی بج گئی ہے آپ آدمی نہیں کہہ سکتا میں نے سوچا تھا وہاں ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو اس کے بعد صدقہ کروں گا اور فلاں کروں گا ڈین کروں گا گھنٹی بج گئی ہے جو کرنا تھا اس ٹائم کے اندر کرنا تھا تو کہا گیا کہ تمہیں ایک تو ہدف دیا گیا ہے آفا ہاسب تم انما خلق نہ تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں ابس پیدا کیا ہے تم کیسے اگائے ہوئے وہ جیسے بھی اگتی ہے مشروم آفا ہاسب تم انما خلق نا کم ابسن وہ لا تر اور تم ہمارے سامنے نہیں آؤ گے فتح کو حق ایسا آپس کام کرنے سے وہ مالک حقیقی پاک ہے بہت بلند تار ہے کہ وہ ابس کام کرے نہ جوخم بے لے اس کا فائدہ کوئی نہ ہو اس کا مقصد کوئی نہ ہو وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بینا بات ہم نے زمین واشمار ہونے کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے پرپز لیس نہیں حق کیا ہے پرپز فل باطل کیا پرپز لیس مقصد کوئی نہیں کا غن اللہ جی یہ تو کافروں کا گمان ہوتا ہے ایسے کہ بابر بحائش کوش کے عالم دوبارہ نے مومن نہیں کہتے تمہیں ہدف دیا گیا کیا کرنا ہے تمہیں وقت دیا گیا اس وقت کے اندر کرنا ہے یہ انلمیٹڈ نہیں یہ ماد وقت ہے گن کر دیا گیا تمہیں پتہ نہیں مگر کہیں پہ کوئی گھڑی چل رہی ہے تیرے ساتھ وہ ٹائم ایک چھپی ہوئی گڑی تیرے اندر ہے جس پر تیرا ٹائم بھر دیا گیا ہے۔ اور جب وہ پوری ہو جائے گی چابی تو جہاں کہیں بھی ہے گاڑی میں بیٹھا ہے جاز میں بیٹھا ہے آفس میں بیٹھا ہے گھر میں بیٹھا ہے وہاں تیری گھڑی جو ہے وہ اسٹاپ واچ اس ختم ہو جانا وقت رک جائے گی کوئی آگے بار کے دبا دے گا تیرا ٹائم پورا ہوگا جگ چٹھی کر اس میں دو ایک ہدف اور ایک دیے ہوئے ٹائم کے اندر کرنا تیسرا اس کے لیے اوزار دیے گئے جو بھی کھیل ہوتا ہے جو بھی مقابلہ ہوتا ہے اس میں متعلقہ ہدف کے مطابق ہتھیار بھی دیے جاتے پانی ڈالنا تو بالٹی دی جائے گی بیلچا نہیں دیا جائے گا اور مٹی ادھر سے ادھر کرنی ہے تو بیلچہ دیا جائے گا یعنی متعلقہ اوزار بھی تمہیں دیے گئے جنہیں تم اپنے سمجھ بیٹھے ہو یہ تیرے اوزار ہیں جس سے ت نے دنیا کو ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے جن سے تھی دنیا کو دین میں کنورٹ کرنا ہے اوزار سنبھال سنبھال کے بیٹھا کہ خراب نہ ہو جائیں یہ خراب نہ بھی ہوں تو جب ٹائم پورا ہوگا تو تم سے لے لیے جائیں گے کوئی نہیں کہے گا بےچارے نے بڑے سنبھال کے رکھے تھے پھر کی طرح سی قبر میں اس کے ساتھ رکھ دو نہیں سب کچھ پچھلوں نے لے لینا خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے ننگے آئے تھے ننگے چلے جاؤ جس تومبے نال گڑتی دیتی اس تمبے نال پانی جیڑے آمن میل محمد او آن مکانی جنہوں نے تیری مبارکیں دی تھی جنازہ بھی انہوں نے پڑھ کے تمہیں فارغ کرنا چاہیے صاحب تو یہ جو دنیا کے اسباب ہمیں دیے گئے ہیں یہ اصل میں اس لیے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے جیسے میں نے کہا پانی اس ڈول سے اس ڈول میں ڈالنا یا مٹی ادھر سے ادھر شفٹ کرنی ہے یا گیند ادھر سے ادھر اس دنیا کو آخرت میں آپ نے فارورڈ کرنا ہے یہ آپ کا کام اب دنیا دار دین دار کے ہاتھ میں دیندار آدمی کے ہاتھ میں جس کا زین جس کا برین سیٹ جس کا مائنڈ سیٹ دین دار ہے دنیا اس کے ہاتھ میں دین ہے جب اس کا ہاتھ دنیا کو لگتا ہے تو وہ دین ہو جاتی ہے اور دنیا دارانہ مائنڈ سیٹ رکھنے والا جس کا ذہن دنیا دارانہ ہے وہ دین کو بھی ہاتھ لگاتا تو دنیا بنا لیتا وہ ممبر پہ بھی بیٹھتا تو دنیا کماتا ہے یہ منڈی میں بھی جاتا تو دین کماتا ہے فرق ذہن کا ہے کس کو پرائرٹی دیتا ہے قرآن بیچ کے یہود کو کیا اللہ تعالیٰ نے چار چھیڑ کیا ہے کہ یہ یشترون اب ولا بل یہ ہدایت کے بدلے گمراہ لیتے تھے یشترون بیات اللہ کلیم اللہ کی آیات کو بیچتے تھے جیسے پنساری بیچتا ہے نا کلوجی اور تم یہ آیتیں کتاب کی بیچتا ہے یہ, یہ گٹ جہاں باندھ لینا پچاس روپے نکالو یہ فلاں چیز کا ہے یہ سو روپیہ نکالو ہے. یہ بیچ رہے ہیں پنساری ہے دنیا کما ہے تو یہ دنیا دین دار کے ہاتھ میں آئے تو دین بن جاتی ہے اور دین دنیا دار کے ہاتھ میں آئے تو دنیا بن جاتی بھیجا کس لیے گیا ان کو استعمال کر. تمہیں مال ملا دولت ملی اولاد ملی اس کے بدلے میں آخرت کرو اس لیے کہ دنیا میں یہ ختم ہو جائیں گے جب تک آپ نہ کریں فائل کو آپ چینل بدلی کرتے ریسیور پر سٹور نہ کریں تو جب آپ اس کو بدلی کریں گے تو ختم ہو جائے گا پھر پلٹا کے دیکھیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہو آپ نے سٹور نہیں کیا جیتے جی سب کو سٹور کر لو تاکہ تیری قیامت کے دن آنکھ کھلے تو تیری اولاد بھی وہاں موجود ہو تیرا مال بھی وہاں موجود ہو اور اس کے لیے ہنڈی کوئی نہیں ہے ایک ہی برانچ ہے اللہ کے ہاتھ میں دے دو. باقی جس کے ہاتھ میں دو گے وہ فانی ہے اور اس کے ہاتھ میں چیز جائے گی تو فانی ہو جائے گی ماں آئندہ کم یا نفت وہ اللہ باق تمہارے ہاتھ میں رہے گا تو ختم ہو جائے گا رب کے ہاتھ میں دو گے تو باقی رہے گا یہ ہے اصل مقصد یہ اصل مدعا اولاد کا مالک فرمایا المال و زینت الحیات دنیا اولاد اور مال مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے شیخ محمد متولی الشعراوی بڑی پیاریاں ایک بات جملہ ایڈ کیا کرتے تھے المال بنونا زینت الحیات تو دنیا مش ضرورت الحیات تو دنیا یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے ضرورت نہیں تو کہاں کی ضرورت ہے فرمائی تیری آخرت کی ضرورت اگر ان سے تو کما سکتا تو آخرت ورنہ دنیا دنیا تو بوجھ کم لوگ کھاتے اپنی اولاد کی کھٹی کمائی بابے کے اکاؤنٹ میں پھر بھی اتنا ہوتا ہے کہ اولاد کماؤ بھی ہو جائے تو بابا اپنا کھا سکتا اولاد کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے ہمارے بم کی طرح جب تک نہیں بنا تھا تو بھی ہم ڈرتے تھے کہ بننے سے پہلے کوئی تباہ نہ کر دے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری پھر بنا لیا ہم نے اب پھر ڈرتے کوئی اٹھا کے نہ لے جائے بنایا اس لیے تھا کہ اس کے بعد ہم کسی سے نہیں ڈریں گے ہم اب اب تھی قوت ہے اب ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا لیکن پتہ چلا کہ نہیں بج کے ہاتھ میں کچھ بھی ہو تو وہ ڈرتے ہی گئے اب ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے چھپاتے پھرتے اس کو کہاں رکھیں کوئی امیر آدمی تھا بچارے کو رات کو نیند نہیں آتی تھی پیسوں کا حساب جوڑتا رہتا تھا نفع نقصان دیکھتا رہتا تھا اس کے پڑوس میں کوئی غریب آدمی رہتا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی افغانستان ہوگا اب صبح کے وقت سے نیند آنا شروع ہوتی ہے اور ادھر وہ پڑوسی جو تھا وہ صبح شروع کر دیتا اپنے وہ گیت گانا شروع کر دیتا بڑی بڑا غصہ آتا ہے اب میری آنکھ لگنے لگی ہے تو اب یہ شروع ہو گیا تو مسئلہ بن گیا بلا لیا اس کو. اس کو کچھ اشرفیاں تھیلی پکڑا دی کہا بابا یہ لے جاؤ اور تم جاگ موج کرو کیا خیال کرو گے کسی کے پڑوس میں رہتا تھا اب وہ بابا جو گیت گاتا تھا وہ تھیلی لے گیا تھیلی اس نے رکھی کہیں جہاں رکھنی تھی لیٹا 15 20 منٹ کے بعد اسے خیال آیا کہ کہیں کوئی اٹھا ہی نہ لے جا رہا وہاں سے اٹھا وہاں سے اٹھا کہ اسے چمنی میں رکھا پھر اسے خیال آیا صبح کو چمنی صاف کرنے والا وہاں سے لے جائے گا پھر چمنی سے اٹھایا پھر باہر لے گیا کہیں جا کے دفن کی پھر کہنا یار کہیں کی. تازی کٹی خود ہی مٹی ہے کہیں کتا ہی نہ نکال کے یہاں سے لے جائے پھر وہاں سے ساری رات اس کی ایک دن دو دن تین دن جو بندہ اسے شک کی نکاح سے دیکھے یہ تھیلی تو نہیں اٹھانے آیا ادھر یہ موج سے سونا شروع ہو گیا خیر جب وہ بھی ساری رات جاگتا تھا تو اب گانا کس میں اس کی جان چھوٹ گئی تین چار دن کے بعد وہ فقیر تھیلی اٹھا کے آیا اور دروازہ بجا کے کہنے لگا بھائی یہ تھیلی واپس ہوئی میرے گیت مجھے دے دو یہ تھیلی تم لے لو ہمارا حال وہ ہے پہلے ہم ڈرتے تھے کہ کوئی بننے سے پہلے پری میچیور ابارشن نہ ہو جائے ہمارے آٹمی بڑا پیارا نام لیتے ہیں اس کا اسٹریٹیجک ایسٹس دبا کے ہمارے خاص کر کے وزیر کھاتے ہیں تو بہت ہی دبا کے دباغ کیا دانت گھس گئے ہیں بےچارے یا گھس کے گھس گئے انگریزی بول بول کے یا اس کے اسٹریٹجک ایسٹ کیا کرنا ہے مسواک مسوا کہ کرنی ایٹم بموں کی تم کوئی اٹھا کے نہ لے لے کمال ہو گیا بنایا اس لیے تھا کہ بنانے کے بعد ہم ڈریں گے نہیں اب بنانے کے بعد ہوا کے جھونکے سے بھی ہم ڈرتے ہیں کہ اٹھا کے نہ لے جائے اولاد کا معاملہ یہی ہوتا ہے آدمی کھلاتا رہتا ہے اس کو کھلاتا رہتا ہے اس کو فیڈ کرتا ہے اپنی ہڈیوں کا گودا بھی کھلا دے اور جب باری آتی ہے کہ اب میری اولاد جوان ہو گئی اب میں نہیں ڈروں گا پھر ڈرنا شروع ہو جاتا کوئی میرا پتر نہ مار دے اولاد اس لیے جوان کی تھی کہ یہ ہوگی تو میں ڈروں گا نہیں اور جب جوان ہو گئی ہے تو اب ان کی طرف دیکھتا تو اب اسے ڈر ہے کہ یہ مٹ نہ جائے اب کوئی مار نہ دے اس نیواں نیواں ہو کے گزارا کرتا ہے اولاد کو بھی یہی مشورہ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے فرمایا اولاد و تمہاری اولاد تمہاری بزدلی ہے وہ بخلا اور تمہارا بخل ہے ماہ جانا اور تمہاری اولاد تمہارا ہزن ہے تین چیزیں گنوائی پہلی بات اولاد و تمہاری اولاد تمہاری بز حق بات کرنا چاہتے ہو پھر دیکھتے ہو کہتے ہو میں فرنش ہو گیا تو اس بچے کو ڈاکٹر کون بنائے گا نیو ہو جاتے ہو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی لڑائی کرنا شروع ہوتا کہ تو دو دن اندر ہو جاؤں گا یار میری سیٹ ہوئی یا چھٹی بڑی گنی چنی ہے پرچہ بن گیا تو کہیں نوکری نہ چلے جائے ہمارا یہی ہوتا ہے یہاں سے یہاں ہوتے ہیں پاکستان جاتے ہیں انہیں بھی پتا یہ ڈرتا ہے میری سیٹ کینسل نہ ہو جائے وہاں کا ہمیں موتی مسلم بھی دبا کے رکھتا ہے اسے پتہ ہم نوکری جانے سے ڈرتے ہیں دو دن اوپر ہو جائیں گے تو فنش ہو جائیں گے وہاں ہم نیونی بھی ہو کے گزارا وہاں کا وہ جو مرود بیچتا نا وہ بھی نکال لیتا ہے اور ہم اس کو بھی سروٹ مار کے گھرا جاتے سیٹ ہوئی ہمیں کس نے بنا دیا بزدل اولاد اس کے فیوچر میں اولاد آم مجھ بنگتا کم تمہاری اولاد تمہاری بزدلی کا سبب ہے تمہاری بزدلی تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے مر گیا تو پیچھے اولاد کا کیا بنے اور ما بخالا جوڑ جوڑ کے کیوں رکھتے ہو اولاد کے لیے تمہاری اولاد تمہاری تمہارا بخل ہے مکان کا سوچتے ہو تو اپنا نہیں سوچتے دو پتریں دو سٹوری ہونی چاہیے کوٹھی بخل یہ سبب ہے اپنی بھوک سے کون ڈرب رجک دے گا مجھے رب دے گا ان کا رازق میں ہوں یہ میرا اسٹریٹجک ایسٹ یہ میرا ایٹم بم ہے سنبھال کے رکھنا ہے وہ ماہ جانا تمہارا ہوزن تمہارا غم تمہاری اولاد بال سفید کر دیتی ہے گھر میں بچی اگر جوان ہو جائے بیانے کو پیسے نہ تو بال سفید ہو جاتے رات کی نیند اڑ جاتی فوجن کیا ہے اولاد اتر جوان ہے کہیں بنی بنائی ضائع نہ کر دے عزت میں نے برسوں میں بنائی ہے بنانے میں ٹریڈ سینٹر بڑے بڑا عرصہ لگا ہوگا گرانے میں کوئی نہیں لگا کو پندرہ بیس منٹ میں ہی کام ہو عزت بنانے میں عمر لگتی گرنے میں ایک الزام لگ جائے تو ختم ہو جاتی اولاد جوان ہے اس کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھنا کہ میری بنی بنائی جایا نہ کر دے بچی جوان ہے پیسے کوئی نہیں بیانے بہانے کے نیند اڑ جاتی ہے رات وہ ماہ جانا اس اولاد کے لیے اتنے کام کرتے ہو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو گین کر لو یہ جب تمہیں فارغ کرتے ہیں تو پیچھے اسی دولت پہ لڑائی ہوتی ہے بھائیوں میں یہ حقیقت ہے دنیا کی المال وال زینت الحیات دنیا ٹار بڑی ہوتی ہے فلاں کے اتنے بیٹے ہیں لیکن جوتی جس کو لگتی ہے پتہ اسی کو ہوتی جوتا کاٹ رہا ہونا خسا لینا پہلا ہفتہ ٹھیک کر کے لگاتا ہے وہ بی ٹو کی طرح جس کو کاٹ رہی ہوتی ہے جوتی پتہ اسی کو ہوتا ہے دوسرا تو کہتا ہے بڑی سونی چپل ہے جی تو دنیا ٹور بڑی ہوتی ہے مرسیڈیز ہو تو ٹور تو بڑی ہوتی ہے نا یہ تو پتہ اسی کا جس کے گھر میں کھڑی ہے کہ مکینک ہاتھ لگانے کے بھی دو سو لے لیتا ہے اولاد طور تو ہے جس کی نہیں ہے دیکھ کے تو بڑا رشک کرتا ہے لیکن جس کی ہے اسے پتا ہے کہ یہ تو غموں کی پٹاری ہے یعنی جب یہ بیاد دیے جاتے تو بھی مسئلہ ختم نہیں ہوتا بیٹی بیاد دی دو مہینے چار مہینے چھ مہینے سال دو سال کے بعد ایک دو بچے بھی لے کے گھر آ کے بیٹھ گیا کیا کرو گی گھر سے نکالتے ہو نہیں تمہارے گھر آنا اب وہ پھر گھر میں بیٹھی ہے دوسرے کے بچے بھی پال رہے ہیں بچہ طلاق ہو گئی ہے بھائی کے گھر میں بہ آیا تھا وہ بھائی بھی جدا ہو گیا تھا پیر کے ساتھ ہم شیر بھی چلی گئی بہو کے ساتھ بھائی بھی چلا گیا مثال کی ایک پٹاری تو اگر اس سے آپ اپنی آخرت نہ کمائیں تو اس میں پھر کوئی خیر ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اس میں لگا رہے ہو تو کچھ نہ کچھ تو گین کرو نا اور وہ کچھ آخرت والا ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہیں ٹائم گن کر دیا گیا لام وقت کے لیے نہیں آئے جیسے وزٹ ویزے کے دن گنے ہوئے ہوتے ہیں نا اسی طریقے سے تمہیں زندگی بڑی لمبی لگتی ہے لیکن یہ گن کر دی گئی یہ حقیقت ہے اس کی وادر بلاحما سا دنیا انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سمجھا دو کیا کما انزلہ میں نہ سما۔ جیسے کہ آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا فری میں ملا کھیتی ہو گئی اب وہ کھیتی ہری بھری ہو گئی یہ کھیتی کرنے والے کو کسان کو وہ بڑی اچھی لگتی لے گیز ابھی فختلا میں ہی نبات اس سے جو کھیتی اگتی ہے وہ ملٹی پرپز ہوتی ہے گندم تم کھا لیتے ہو روٹی پکا لیتے بھوسا جو ہے وہ تمہاری گائے بھینس کھا لیتی ہے اور ادھر سے وہی بھوسا جو ہے وہ دودھ بند کے تمہارے سامنے پیالہ رکھا ہوا کوئی ایسی مشین ہے کوئی بنائی ہو امریکہ نے کہ ایک طرف بھوسا ڈالے دوسری طرف سے دودھ نکل رہا ہو رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اسی گندم کی تم نے روٹی پکا کے رکھی ہے اسی گندم کا بھوسا گیا اور دودھ باندھ کے تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے نہ خون کا رنگ ہے نہ گوبر کی بو ہے دونوں میں سے ہو کے آیا ہے قرآن نے یہ بیان کیا ہے ممبئی نے فارتن و دمن لبنن خال سن سائے گن لشارے بھی اور پینے میں مزہ دیتا ہے؟ مختلف نباتات یس قاب مائیں واحد ایک پانی لگتا ہے انگور کا ذائقہ اپنا ہے، پھر یہ کہ انگور کے اندر انگور کا ذائقہ انگور کی قسموں میں وہ نو فضل و باد اہ آباد فلوکن ذاکر میں دیکھو ہم کیسے فضیلت دیتے ہیں پانی ایک ہے اس کا بھی مانوا ہے کیتاؤن میں کھیت جڑے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں کہ ایک سندھ میں اور ایک پنجاب میں نہیں کتاون فی الحال قیتاؤں کو من رات ان ایک ہی پانی لگتا ہے وہی پانی انگور میں جاتا ہے تو کیا ذائقہ دیتا ہے وہی پانی گنے میں جاتا ہے تو کیا ذائقہ دیتا ہے وہی پانی سنگرے میں جاتا ہے تو کیا ذائقہ دیتا ہے؟ زندگی ایک ہی ہے بد آدمی کے پاس بھی وہی آنکھیں ہیں نیک کے پاس بھی وہی آنکھیں ہیں ذائقہ دونوں کا دیکھو نیک کے پاس بھی وہی زبان ہے بد کے پاس بھی وہی زبان ہے آؤٹ پٹ دیکھو ساری چیزیں مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں اوزار وہی وہ ہیں نتائج الگ الگ فخت والا کبھی ہی ایک باپ کی اولاد ہوتی کوئی امام مسجد بن جاتا ہے دوسرا کہیں ایکٹر بن جاتا ہے ایک ہی فیکٹری کی پروڈکشن یوسقاب مائن واحد ایک ہی ماں کا دودھ پی کے آئے الگ الگ رستوں پہ چلے گئے فخ نبات لرط فاس بہا ہشیمن پھر وہ کھیتی حشیم ٹوٹی پھوٹی ہو جاتی حاشم جو تھے جد امجد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا نام ہاشم کیوں رکھا گیا تھا وہ یہ جو سالن ہوتا ہے اس میں روٹیوں کے ٹکڑے جو ہے وہ توڑ توڑ کے اس میں وہ کے آجیوں کے لیے رکھا کرتے تھے اس سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا ہر مرواز ہے نا بڑے سے تھال میں وہ روٹی ڈالتے ہیں ایسے وہ پتلی سی ہوتی ہے توے پہ بناتے ہیں پھر اس کو توڑ کے اس میں ڈالتے ہاشم اس لیے ان کا یہ ان کی کنیت تھی نام نہیں تھا ان کا فاسبہ ہشیمن پھر وہ بھوس بن جاتی تمہاری آنکھوں کے سامنے یار دو تین مہینے کا چھ مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے کھیتی اٹھتی ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے پھر گرین زیادہ ہو جاتی ہے تمہارے سامنے وہ ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر پیلی ہو جاتی وزیا نت اس کے بعد وہ اتنی نازک ہو جاتی ہے کہ پھر ہوا کا جھونکا بھی اسے توڑ دیتا ہے ہوا تیز چلتی ہے تو کسان بچارہ ڈر جاتا ہے سٹے نہ ٹوٹ گئے ایک دن تم بچے ہوتے ہو پھر تم جوان ہو جاتے ہو سوچتے ہو کہ مکہ مار کے دیوار کے رات دوں گا پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ تیز ہوا چلتی ہے تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہو یہ تم پر ہی گزر رہا ہے سب کچھ ہمارے جو باپ ہیں دادا ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی زمانے میں کیا تھا اب وہی کس حال میں ہمارے سامنے یہ کھیتی پکی نہیں ضرور ہو رہی ہے لیے پھرتے ہوا کی مرضی ادھر لے جاؤ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھیتی کو ریورس گیئر نہیں لگ سکتا جو اب سفید ہو گئی ہے پک گئی ہے سونا بن گئی ہے گندم پک گئی ہے اب تم جتنا بھی پانی دو کہ پلٹا کے کہ اس کو میں گرین کر گرین نہیں ہو سکتی اب خراب ہو سکتی عمر کا ایک دور وہ بھی آتا جس میں تم جتنے بھی میل ہرمونز کے انجیکشن لے لو یا گولیاں کھا لو یا وی آگرہ کھا لو یا پلا کھا لو پھر پلٹ کے وہ چیز نہیں ہوتی برباد کرنے والی بات ہے اپنے آپ کو مارنے والی بات ٹائم کو تم ریورس گیئر نہیں لگا سکتے ہاں بھالوں کو کالا کر کے تم پلٹ کے دس بیس سال تیس سال دیکھنے میں پیچھے جا سکتے ہو وہ کسی نے کہا تھا کہ گزری کاری میں یا رب تمام عمر گزری کاری میں یا رب تمام عمر آدی شباب میں کٹی آدی خزاب میں آدھی جوانی نے کالی کی آدھی بڑھاپن نے کالی کر دیم کو آپ ریورس ڈیئر نہیں لگا سکتے والر اس ٹائم کی تو قسم کھائی ہے نا رب. تیزی سے گزرنے والے وقت کی قسم کسم اِنَّ انسان الفیق یقیناً <خُسن> انسانیت بہت بڑے خسارے سے دوچار چار ہونے والی ہے سوائے ان کے جو یہ کام کر لیتے اللہ جی نہ من وہل الصلح و تواسو بلحق کی وطواصل. ان سے یہ تین کام اس دنیا اس وقت حاصل کر لو تم کامیاب یہ عمارات یہ سڑکیں یہ پلازے یہ سارے ہماری بزدلی حضور نے فرمایا کم اولاد آج بانا تمہاری اولاد تمہاری بز دلی ہے ایک باؤ وارث کا میں نے واقعہ پڑا تھا کراچی کی بات اب ڈاکہ پڑ گیا اولاد بڑے پیار سے پال تھی اس نے نزدیک لگی ہوئی تھی بچہ میڈیکل پڑھ رہا بچی جوان تھی بہانا تھا اس کی منگنی وغیرہ ہوئی ہوئی تھی تو آگے لٹے رہے آگے پسٹول لے کے کوئی کال جیٹ تھا کوئی ایک لڑکا آ گیا اب اس نے پسٹول تان لیا نکالو اب یہ اس کے پاؤں کبھی بیٹی کی طرف دیکھتا تو اس کے پاؤں پکڑتا اور نہیں مجھے نہیں مارنا مجھے نہیں مار کیوں بچی شادی ہونے والی میں نہیں ہوں گا تو کیسے ہو بچے کی طرف دیکھتا تو پھر اس کے سامنے منتیں کرتا ہو بھائی ہو وہ میرے بیٹے او میرے پتر دیکھو مجھے مارنا نہیں مگر ذہن میں یہ ہے کہ بیٹا میرا میڈیکل میں آخری سال میں ہے اگر اس کی یہاں سے میرے والا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی خیر اتنی دیر میں کہیں سے اتلا ہوگی پولیس نے اس لڑکے کو پکڑ لیا پولیس جب پکڑ کے اس کو لے جا رہی تھی تو اپنے بیٹے نے باپ سے کہا کہ آدمی کو اتنا بزدل بھی نہیں ہونا چاہیے اور بچی جو ہے اس نے کہا تو کچھ نہیں لیکن باپ کو نفرت سے دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کتنا بزدل ہے اور بیوی بی نے کہہ دیا کہ یہ تم کیا ہیجڑوں کی طرح منتیں ان کی کر رہے تھے حالانکہ ان کے لیے وہ منتیں کر رہا تھا ایک ہفتہ وہ سکتے میرا ایک ہفتے کے بعد اس نے گھر چھوڑ دیا انہوں نے رپٹ لکھوا دی تھانے دار ڈھونڈتے رہے لیکن وہ ملا نہیں گھر سے بھاگ گیا کیوں جن کے لیے میں بز دل بنا تھا وہی مجھے بز دلی کہ دے رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی زندگی نہیں مانگ رہا تھا میں ان کی زندگی مانگ رہا مجھ بنا یہ تمہاری بزدلی ہے. ملکہ بلکیس کو خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا بالکل بندے کے پتروں کی طرح حاضر ہو جاؤ اللہ تعالی عالیہ وا مسلمین میری نافرمانی نہیں کرنی اور سیدھی ہو کے مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ اس نے اپنی شرا بلا لی ساری سیکورٹی کونسل جو تھی اجلاس بلا لیا کیا کرنا ہے افتونی فی امری تم لوگ مجھے مشورہ دو اس معاملے میں کیا کرنا ہے ماقن تو کاتن امرن اتا تشدد جب تک تم لوگ نہ معاملے کو چیک کر لو تم لوگ نہ ریفر کرو تم لوگ اس کو دیکھ نہ لو میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتی مجھے مشورہ دو کیا کرنا انہوں نے مشورہ دیا قالو نحن اولو قوتن و اولو باسن شدید ہمارے پاس اسلح بھی موجود ہے اولو قوتن قوت بھی پوری موجود ہے ہمارے پاس اسٹریٹیجک ایسٹ بھی ہمارے پاس موجود وہ اولو باسن شدید اور ہم مارشل قوم بھی ہیں لڑنا بھی جانتے اسلح بھی ہے استعمال کرنا بھی ہم جانتے ہیں لیکن ہے کہ ول الی کی معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے فنزری ماضا تامورین تو دیکھ لے کیا فیصلہ کرتی انہوں نے جو مشورہ دینا ہم لڑائی کے لیے تیار لڑنا جانتے بھی ہیں اصلہ بھی ہمارے پاس ہے نحن اولو قواتین وہ ہے اینف پاور اور وہ الو باسن شدید اور ہم جنگ کے معاملے میں بھی بڑے جنگ جھوٹ فیصلہ آپ نے کرنا ہے فنزوری مازا جاتا موری آپ دیکھیں کیا فیصلہ کر اس نے کہا اگر جنگ چھیڑی تو یہ جو سڑکیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہ برباد ہو جائیں گی یہ جو ہم نے ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں یہ انگور کے باغ ہیں ہمارے جو لگے ہوئے یہ ڈیم بنایا ہوا ہم نے جو سدے مارب یہ ٹوٹ جائے گا ساری اتنی خوبصورت عمارتیں برباد ہو جائیں گی یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ کس لیے بنائی ہیں بے وکار ہو کے جب بندہ بے وکار ہو جاتا تو پھر سب کچھ بے وکار ہو جاتا تم ہجڑے ہو جاتے ہو تو تمہارے بڑے بڑے موٹر بھی ہجڑے ہو جاتے وقار کو نہیں رہتا اور ہجڑا راڈو باندھ لے تو راڈو کو بھی داغ لگ جاتا ہے راڈو بدنام ہو جاتی ہے اس سے اس کو عزت کوئی نہیں ملتی اس نے کہا ہمارے شخص خراب ہو جائیں گے انلل مالا دیکھو جب انل الملوک ایسا دخل اخ کرتا تھا ہوا وہ کہ شہر میں داخل ہوں گے تو لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا جو ہم نے بنایا جو ہمارا حضارہ ہے اتنے اتنے ہم نے پلازے بنائے ہیں ٹاورس بنائے ہیں تو برباد ہو جائیں گے ان کے ساتھ کیا جینا بے وکار ہو کے جینا ہے تو ان کو لے کے پھر کرنا کیا ہے؟ رکھ کے کیا کرنا عزت کے لیے تو رکھے تھے اس نے یہ بات کہی جو آج ہمارے یہاں کہی گئی ہے مینٹلٹی وہی بلکا بلکیس والی ہے عورت والی مینٹیلٹی اگر وہ جیری اینڈ لائن کارٹون دیکھنے کا کسی کو کوئی اتفاق ہوا ہو تو وہ اعلان ہوتا ہے کہ ایک شیر سرکس سے بھاگ کر بڑا فروشی قسم کا شیر ہے بڑا خوفناک کھڑکیاں دروازے بند کر لیں لیکن اتنی دیر میں وہ آ جاتا ہے جہری کے کارن ٹام خیر نیچے تھا میں ہوتا ہے چوہا اس کو دیکھ لیتا ہے وہ شیر اس کی منت کرتا ہے بھائی اگر تم نے شور مچایا مجھے سرکس والے پکڑ کے لے جائیں گے اور میں وہاں بڑا تنگ ہوں تم مہربانی کرو تم میں واپس افریقہ جا سکتا ہوں میری مدد کرو سپورٹ کرو گے تو اس نے جیسے ہماری مدد شیر ہمیں کہہ رہا کہ اگر تم نے مدد نہ کی تو ہمارا کچھ ہو جائے گا جنگل میں جا رہے تھے نا کوئی دو آدمی تو ایک نے اسے کہا کہ بھائی صاحب اگر آگے سے شیر آ گیا یار تو تم کیا کرو گے اس نے کہا میں نے کیا کرنا جو کرنا شیر نہیں کرنا ہے پھر اب ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کرنا شیئر نہیں کرنا دوست ہو گیا ہمارا خیر وہ اب چونکہ آپ کو ہے جیری ٹام سے ڈرتا ہے تو وہ جیری چھپ چھپ کے جا رہا ہے دیوار کے ساتھ تو شیر بھی اس کے ساتھ چھپ چھپ کے جا رہا ہے وہ جیری جو ہے ڈسٹ بین میں چھلانگ لگاتا ہے تو شیر بھی ادری چھلانگ لگاتا ہے چھپنے وہ تو پتہ نہیں بھائی یہ کس سے ڈر ہے اتنی بڑی فوج ہے اتنے آپ مارشل کام ہے اتنے آپ کے پاس اسٹریٹجک ایسٹس رکھے ہوئے ہیں اور شیر کون کی لگام جو ہے وہ جہری کے ہاتھ میں دے دی چونکہ اس کا کمانڈر جہری ہے شیر چھپتا پھر جیسے وہ کر رہا کمانڈر ایسے وہ کر رہا اب دوسری طرف دیکھیں وہ کہتی ہے میں کوئی مال لگاتی ہوں تھوڑا سا دیکھو اگر تو یہ بندہ پیسے کی تلاش میں ہے تو میں پیسے بیچتی ہوں ہدیے بیچتی ہوں ہیرے شیرے کوئی کوئی نور شور بھیجتی ہوں اس کو تو دوستی ہو جائے ہماری جب صحابہ یہاں سے گئے تھے تو وہ ایران والوں نے کہا تو ان کو کچھ دے دو بھوکے ہوں گے شاید کیت پڑا تو نکل ہے لوٹ مار کرنے ہیں تو ان کو دے دلا کے رخصت کر دو ان کو خان سے لڑ کے اپنے اساسے خراب نہ کرو ان مورسلا تنہ بے حدی میں ہدیے بھیج رہی ہوں فنا وغیرہ تم بیماری میں دیکھتی ہوں کہ جانے والے کیا پلٹا کے لاتے ہیں ساتھ ان کو کہا وہاں کی رپورٹ بھی لے کے آنا وہاں کہ کیا سچویشن ہے جب آئے اور آ کے ہدیے رکھے تو حضرت سلیمان والے سامنے دیکھے ہی نہیں فرمایا فلما جا سلان کالا تمہیں دون تم مجھے مال کی لالچ دینے آئے ہو تم دونہ نہیں تم مدد کرنے آئے ہو میری مال سے تم مجھے میرے مال میں زیادتی کرنے آئے ہو ایک سے ایک بار کر ویرا ایک سے ایک بار کر جواہر لال جو کچھ بھی تھا اس نے بھیج دیا فرمایا میں فام آتا نہیں جو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے یہ نہیں فرمایا وہ زیادہ ہے یہ تم نے دس بیس بھیجے میرے پاس پانچ سو اندر پڑے ہوئے یا دس ہزار پڑے ہوئے ہیں اکثر نہیں کہا فما تھا نہیں اللہ اکثر آتا نہیں ہے خیرما تحم کیا تھا ان کے پاس دین ایمان کہا جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اور میں تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہوں نہ میں ہیرے جواہرات کا کی مجھے لالچ ہے نہ میں ہیرے جواہرات کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اور ان سے کہا کہ پلٹ کے جاؤ میں فوج لے کر آ رہا ہوں ارجع فلا ہوں ولا نخر جن ہوں ہم ساگروں جاؤ پلٹ کے جاؤ ملکہ کے پاس میں فوج لے کے آ رہا ہوں جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اور میں زلیل کر کے اسے نکالوں گا اور وہ جو باہر نکلے دربار سے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی اس کے تسلیم سرنڈر کرنے سے پہلے وہاں بھی جب کہا نا وہاں تھی تو یہ نہیں کہا وہاں کلمہ پڑھ کے ادھر آ جاؤ مسلم کا مطلب کیا سرنڈر کر دینے والا اس کیا ہوتا ہے سرینڈر کرنا سبمٹ کرنا رب سے لڑائی بھی کر رہا اور نام بھی مسلم رکھا ہوا تو یہ اسی طرح جیسے کہتا ہے کہ فلاں آدمی جلیبی کی طرح سیدھا ہے سیدھا بھی اور جلیبی کی طرح بھی ہے مسلم بھی یار رب سے لڑائی بھی کر رہا تھی ہر بھی کوئی نہیں ڈالے ما حکم یا تین بہار قبل یا تھی مسلم وہ سرینڈر کر کے آنے سے پہلے تو انہیں پتا چل کے میرا ہاتھ جانا ہے اور ادھر جناب پیشاب خطا ہو جانا اپنے بات پر وزن زور ہوتا ہے اسے پتا ہے تو میری بات میں کتنا زور ہے یہ نہیں رمضان ہماری نہیں کرنا ہم کریں گے اچھا کر لو شارٹ ٹرم ہونی چاہیے ٹارگیٹڈ ہونی نہیں ہم دس سال گئے گے ٹھیک ہے جیسے تمہاری میں اب بچتے کیوں وہ جب کوئی مانتا نہیں ہے جو کرنا ہے شیئر نہیں کرنا ہے تو کر کے بیٹھ لو گئے ہو اب بولتے کیوں بولے تو ہڈی نکل جائے گی منہ سے ہڈی اور بولنا دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہڈی دی سی لیے جاتی چور کیوں ڈالتے ہیں مرشے, کتے کے منہ میں ہڈی کہ بھونکے نہیں جگا نہ گیا کسی کو بونکے گا تو ہڈی گرے گی لاد وہ ہڈی نہیں چھوڑتا بونکتا بھی نہیں کیپ کوئی اب یہ نہ کرو اب وہ نہ کرو مشوروں کی ضرورت نہیں اگلوں نے پیسے دیے ہیں اور دیے بھی ہیں کہ باتیں ہیں وعدہ نے کہا آپ کے منہ پہ اور وفا کی قسم کیا قسم کھائیے خدا کی قسم پچاس سال ہو گئے آزماتے ہم ان وعدوں کو اور خوشی سے مر گئے مر گئے ہوتے اگر اعتبار ہوتا ہم کرائسس میں افغانستانی کرائسس میں ہم ہیں وہ نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس اسٹریٹجک ایسٹ نہیں ہے چکر ہے ورنہ وہ بھی سنبھال کے بیٹھے ہوتے اس وقت رکو اور سجدے کر رہے ہوتے ان کے پاس گوانے کو کچھ نہیں ہے to lose اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گنوانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا وہ الحمد للہ اللہ تعالی نے ان کو چنا اور بیسٹ سلیکٹڈ ٹیم میدان میں اتاری ہے میرے رب نے اور جن پہ میرے رب نے بھروسہ کیا ہے انشاءاللہ وہ اس کو بٹا نہیں لگائیں گے وہ میرے رب کی چنی ہوئی ٹیم ہے اگر انہیں شوق ہے دس سال یا جیسے وہ کہتا ہے برطانیہ والا چٹا ایک ادھر کالا کتا ایک چٹا کتا لیکن دو کتے دو ہیں دونوں دو آرام ہیں کہتا ہے کمزم کہ کو مٹانے میں پچاس سال لگیں تو اسلام کو مٹانے میں بھی اتنے لگیں لیکن ہم تمہیں پہلے ہی کام کر دیں گے فکر مت کا پچاس سال نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ وہ جو دو سال دس سال اور پچاس سال دیے نا آپ نے ہم انشاءاللہ ان میں سے درمیان والے میں آپ کا کام کر بھیجیں گے اس لیے کہ میرے رب نے قوم کو اتارا یہ جنگ بڑی ٹھنڈی ہو کے لڑنی پڑے گی میدان میں اتر گئے اور ہوم کراؤڈ بھی ان کے ساتھ ہے میرا رب ان کے ساتھ ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے اور انشاءاللہ شاء ٹھنڈے ہو کے ہم نے لڑنا ہے اس میں ریش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے چیلنج کیا ہے تو اسے پتا چلنا چاہیے کہ کس کو چیلنج کیا ٹھنڈے ہو کے ہم نے لڑنا ہے انشاءاللہ پیٹھ نہیں دکھانی ہے ہم نے رب کے نام پر بٹا نہیں لگانا ہے میرے رب نے ان کو چنا ہے جو جن کی تاریخ ہے تاغوت کو مٹانے کی وہ سکندر ہو وہ چنگیز خان ہو وہ برطانیہ ہو یہ سارے اصل میں اپنے پچھلے بدلے چکانے آئے لیکن اور باجے چڑھا کے جائیں گے ان تو یہ ہم نے ہو کے لڑنا ٹھیک ہے اگر تم آئے ہو یہ تہذیبوں کی جنگ ہے تو ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جب آخری بار سلیب نکلے گی تو سلامت واپس نہیں جائے گی ٹوٹ کے جائے گی اور ہر کچے اور پکے گھر میں میرا دین جا کے رہے گا جو اس کے ساتھ تعاون کرے گا خوشدلی کے ساتھ اور جو نہیں کرے گا اس کی کمر توڑ کے یہ دین جائے گا اس کے گھر میں ہم انشاءاللہ ہمیں ہمارے رسول نے بھی بشارت فتح کی دی ہوئی ہے سے اس جنگ کو جیتیں گے ایسی فکر والی کوئی بات نہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم کہاں ہوں گے ہم وہ سلیب والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اسلام والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ مسئلہ ہے ہمیں جو کرنا ہے وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہر حال سے کرنا ہے اور یہ اللہ تعالی استطاعت کا فیصلہ بھی قیامت کے دن کر دے گا انشاءاللہ ہم ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اس میں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے وا خدا ہونا الحمدللہ للہ حبل